پلا سید مالا آلت کی ایک ہنسی شفت لے کر میرے مصفائے میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا تبک لے تو ایپیسوڈ تھرٹی سکس کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ 36 کل مختوم نمبر چار غزو سویق ایک طرف صفان بن امیہ یہود اور منافقین اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے تو دوسری طرف ابو سفیان بھی کوئی ایسی کاروائی انجام دینے کی ادھیڑ بن میں تھا جس میں بار کم سے کم پڑے لیکن اثر نمایاں ہو وہ ایسی کاروائی جلد از جلد انجام دے کر اپنی قوم کی آبرو کی حفاظت اور ان کی قوت کا اظہار کرنا چاہتا تھا اس نے نظر مان رکھی تھی کہ جنابت کے سبب اس کے سر کو پانی نہ چھو سکے گا یہاں تک کہ محمد سے لڑائی کر لے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ وہ اپنی قسم پوری کرنے کے لیے دو سو سواروں کو لے کر روانہ ہوا اور وادی قنح کے سرے پر واقع نئے پہاڑی کے دامن میں قیمہ زن ہوا. مدینے سے اس کا فاصلہ کوئی بارہ میل ہے لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہ ہوئی اس لیے اس نے ایسی کاروائی انجام دی جسے ڈاکہ زنی سے ملتی جلتی کاروائی کہا جا سکتا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں اطراف مدینہ کے اندر داخل ہوا اور ہوئی بن اکتب کے پاس جا کر اس کا دروازہ کھلوایا ہوئی نے انجام کے خوف سے انکار کر دیا ابو سفیان پلٹ کر بنو نذیر کے دوسرے سردار سلام بن مشکم کے پاس پہنچا جو بنو نذیر کا قزانچی چی بھی تھا ابو سفیان نے اندر آنے کی اجازت چاہی اس نے اجازت بھی دی اور مہمان نوازی بھی کی خوراک کے علاوہ شراب بھی پلائی اور لوگوں کے پسے پردہ حالات سے بھی آگاہ کیا رات کے پچھلے پہر ابو سفیان وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور ان کا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں اریز نامی ایک مقام پر حملہ کر دیا اس دستے نے وہاں کھجور کے کچھ درخت کاٹے اور جلائے اور ایک انصاری اور اس کے حلیف کو ان کے کھیت میں پا کر قتل کر دیا اور تیزی سے مکہ واپس بھاگ نکلے۔ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے واردات کی خبر ملتے ہی تیز رفتاری سے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کا تعقب کیا لیکن وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے بھاگے چنانچہ وہ لوگ تو دستیاب نہ ہوئے لیکن انہوں نے بوجھ حلکہ کرنے کے لئے ستو توشے اور ساز و سامان پھینک دیا تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کرت القدر تک تاقب کر کے واپسی کی راہ لی مسلمان ستو وغیرہ لاد پھان کر واپس ہوئے اور اس مہم کا نام غزو سویق رکھ دیا سویق عربی زبان میں ستو کو کہتے ہیں یہ غزوہ جنگ بدر کے صرف دو ماہ بعد ذیل دو ہجری میں پیش آیا اس غزلے کے دوران مدینے کا انتظام ابو لباب کو سونپا گیا تھا نمبر پانچ مارک بدر احد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت یہ سب سے بڑی فوجی مہم تھی جو محرم تین ہجری میں پیش آئی اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے کی ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع فراہم کی کہ بنو اور محارب کی بہت بڑی جمیت مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے یہ اطلاع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور سوار و پیادہ پر مشتمل ساڑھے چار سو کی نفری لے کر روانہ ہوئے اور حضرت عثمان بن عفان کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر فرمایا راستے میں صحابہ کرام نے بنو سالبا کے جبار نامی ایک شخص کو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد آپ نے اسے حضرت بلال کی رفاقت میں دے دیا اور اس نے راہ شناس کی حیثیت سے مسلمانوں کو دشمن کی سرزمین تک راستہ بتایا ادھر دشمن کو جیش مدینہ کی آمد کی قبر ہوئی تو وہ کی پہاڑیوں میں بکھر گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا یہ درقی ایک چشمہ تھا جو زی امر کے نام سے معروف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بدوں پر روب دبدبا قائم کرنے اور انہیں مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر تین ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ گزار دیا اور اس کے بعد مدینہ تشریف لائے نمبر 6 قاب بن اشرف کا قتل یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام اور اہل اسلام سے نہایت سخت علاوت اور جلن تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتی پہنچایا کرتا اور آپ کے خلاف جنگ کی کھلم مکھلہ دعوت دیتا پھرتا تھا اس کا تعلق قبیل تے کی شاق بن النبھان سے تھا اور اس کی ماں قبیل بنی نظیر سے تھی یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا عرب میں اس کے حسن جمال کا شہرا تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا اس کا قلعہ مدینہ کے جنوب میں بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور نے قریش کے قتل کی پہلی قبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا کیا واقعتا ایسا ہوا ہے یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اسے یقینی طور پر اس قبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجو اور دشمنان اسلام کی مدہ سرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سوار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور متلب بن ابی ودا سہمی کا مہمان ہوا پھر مشرقین کی غیرت بھڑکانے ان کی آتش انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشاران اشار کہہ کہہ قریش کر نوا و ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد ہوئے میں پھینک دیا گیا تھا مکہ میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرقین نے اس سے دریافت کیا کہ ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ بہتر ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم اور دونوں میں کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے کعب بن اشرت نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ و ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں کاب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ کرام کی عورتوں کے بارے میں اشار کہنے شروع کیے اور اپنی زبان درازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت ازیت پہنچائی بن شرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے تو محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کیا تو آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ سکتے ہو اس کے بعد محمد بن مسلمہ کاب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے اور بولے اس شخص نے اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا ہم سے سبخا طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے کاب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اگتا جاؤ گے محمد بن مسلمان نے کہا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دے جب تک یہ دیکھ نہ لے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وسق یا دو وسق غلّہ دے دیں میرے پاس کچھ رہن رکھو محمد بن مسلما نے کہا آپ کون سی چیز پسند کریں گے اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو محمد بن مسلما نے کہا جب کہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں محمد بن مسلما نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ ایک یا دو کے بدلے رہن رکھا گیا طے مسلما ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے ادھر ابو نائلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا یعنی کاب بن اشرف کے پاس آئے کچھ دیر ادھر ادھر کے اشار سنتے سناتے رہے پھر بولے بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ ذرا سگ راز ہی میں رکھیں گے قاب نے ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا ابو نائلہ نے کہا بھائی وہ شخص اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے سارا رب ہمارا دشمن ہو گیا ہے سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں اہل و ایال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بنائی ہے ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلما نے کی تھی دوران گفتگو ابو نائلہ نے بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں آپ ان کے ہاتھ بھی کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقا سمیت ان دونوں کی آمد پر کاب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد چودہ ربیو الاول تین کی چاندنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقی غرقت تک ان کی مشاہد فرمائی فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ اللہ تمہاری مدد فرمائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے ادھر دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدر زور سے آواز دی آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کیلئے اٹھا تو اس کی بیوی نے جو بھی نئی نویلی دلہن تھی کہا اس وقت کہاں جا رہے ہیں میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گویا کون ٹپک رہا ہے کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے کریم آدمی کو اگر کی طرف بھی بھی بلایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ باہر آ گیا خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھی ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا چنانچہ جب کاب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہی پھر ابو نائلا نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شیب عجوز تک چلے ذرا آج رات باتیں کی جائیں اس نے کہا اگر تم چاہتے ہو تو چلتے ہیں اس پر سب لوگ چل پڑے اسنائیں راہ میں ابو نائلہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں تو ذرا آپ کا سر سونگ لوں وہ بولا ہاں ہاں ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگایا اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے پھر کہا بھائی ایک بار اور اس نے کہا ٹھیک ہے اب کی بار ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے لے لو اللہ کس دشمن کو اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑی لیکن کچھ کام نہ دے سکی یہ دیکھ کر محمد بن مسلم نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑوں پر لگا کر چڑھ بیٹھے کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا دشمن وہیں دھیر ہو گیا حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی کہ گرد و میں حل چل مجھ گئی اور کوئی ایسا قنا باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نکی گئی ہو لیکن ہوا کچھ بھی نہیں کاروائی کے دوران حضرت حریز بن عوز کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوپ لگ گئی جس سے وہ زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے کون بہ رہا تھا چنانچہ واپسی میں جب یہ دستہ ہرر عریس پہنچا تو دیکھا کہ ہارث ساتھ نہیں ہے اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے تھوڑی دیر بعد ہارث بھی ان کے نشانات قدم دیکھتے ہوئے آن پہنچے وہاں سے لوگوں نے انہیں اٹھا لیا اور بقیہ غرقت پہنچ کر اس زور کا نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے چنانچہ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا پھر جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلحت الوجوہ یہ چہرے کامیاب رہے ان لوگوں نے کہا وَوَجِحَكْ يَا رَسُولَ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول اور اس کے ساتھ ہی اس تاغوت کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد سنا کی اور شفا یاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی ادھر یہود کو جب اپنے تاغت بنشرف کے قتل کا علم ہوا تو ان کے ہٹ دھرم اور زدی دلوں میں روپ کی لہر دوڑ گئی ان کی سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ محسوس کر لیں گے کہ امن و امان کے ساتھ کھیلنے والوں ہنگامے اور اشترا بپا کرنے والوں اور عہد و پیمان کا احترام نہ کرنے والوں پر نصیحت کارگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ طاقت کے استعمال سے بھی گریز نہ کریں گے اس لیے انہوں نے اپنے کے قتل پر چونہ کیا بلکہ ایک دم دم سادے پڑے رہے ایفائے عہد کا مظاہرہ کیا اور ہمت ہار بیٹھے یعنی سانپ تیزی کے ساتھ اپنی بلوں میں جا گھسی اس طرح ایک مدت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرون مدینہ سے پیش آنے والے متوقع قطرات کا سامنا کرنے کے لیے فارغ ہو گئے اور مسلمان ان بہت سی اندرونی مشکلات کے بارے گران سے سبب دوش ہو گئے جن کا اندیشہ انہیں محسوس ہو رہا تھا اور جن کی بو وقتن فوقتاً وہ سونگتے رہتے تھے نمبر سات غزوہ بہران یہ ایک بڑی فوجی طلایا کرتی تھی جس کی تعداد تین سو تھی اس قوش کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربی العاقر تین ہجری میں بہران نامی علاقے کی طرف تشریف لے گئے یہ حجاز کے اندر کے اطراف میں ایک معدنیاتی مقام ہے اور ربی الآر اور کے دو مہینے وہیں قیام فرما رہے اس کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے کسی قسم کی لڑائی سے سابقہ پیش نہ آیا نمبر آٹھ سری زید بن حارسا جنگ و سے پہلے یہ مسلمانوں کی آخری اور کامیاب ترین مہم تھی جو جماعتی العقر تین ہجری میں پیش آئی واقع کی تفصیل یہ ہے کہ قریش جنگ بدر کے بعد کل کو اس میں مبتلا تو تھے ہی مگر جب گرمی کا موسم آ گیا اور ملک شام کے تجارتی سفر کا وقت آن پہنچا تو انہیں ایک اور فکر دامنگیر ہوئی اس کی وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ سفان بن امیہ نے جسے قریش کی طرف سے اس سال ملک شام جانے والے تجارتی قافلے کا میرے کارواں منتخب کیا گیا کہا محمد اور اس کے ساتھیوں نے ہماری تجارتی شاہراہ ہمارے لیے پر بنا دی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کے ساتھیوں سے کیسے نمٹیں وہ ساحل چھوڑ کر ہٹتے ہی نہیں اور باشندگانے ساحل نے ان سے مصالحت کر لی ہے عام لوگ بھی انہی کے ساتھ ہو گئے ہیں اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں اگر ہم گھروں ہی میں بیٹھ رہے تو اپنا اصل مال بھی کھا جائیں گے اور کچھ باقی نہ بچے گا کیونکہ مکے میں ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ گرمی میں شام اور جاڑے میں ہفشا سے تجارت کریں۔ کے اس سوال کے بعد اس موضوع پر قور خوص شروع ہو گیا آخر اسود بن عبد المتلب نے صفان سے کہا تم ساحل کا راستہ چھوڑ کر عراق کے راستے سفر کرو واضح رہے راستہ بہت لمبا ہے نجد سے ہو کر شام جاتا ہے اور مدینے کے مشرق میں سے سے فاصلے سے گزرتا ہے قریش اس راستے سے بالکل نا تھے اس لیے اسود بن عبد نے صفوان کو مشورہ دیا کہ وہ فراد بن حیان کو جو قبیلے بکر بن وائل سے تعلق رکھتا تھا راستہ بتانے کے لیے رہنما رکھ لے وہ اس سفر میں اس کی رہنمائی کر دے گا اس انتظام کے بعد قریش کا کارواں سفان بن امیہ کی قیادت میں نئے راستے سے روانہ ہوا مگر اس کارواں اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی قبر مدینہ پہنچ گئی ہوا یہ سلیب بن نعمان جو مسلمان ہو چکے تھے نئی بن مسعود کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بادہ نوشی کی ایک مجلس میں جمع ہوئے یہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے جب نعیم پر نشے کا غلبہ ہوا تو انہوں نے قافلے اور اس کے سفر کے پورے منصوبے کی تفصیل بیان کر ڈالی سلید پوری برقاری کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہ سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کی اور سو سواروں کا ایک رسالہ حضرت زید بن ہارثہ کی کمان میں دے کر روانہ کیا حضرت زید نے نہایت تیزی سے راستہ دیکھیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے قبری کے عالم میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کے لئے اتر رہا تھا کہ اسے جا لیا اور اچانک یلغار کر کے پورے قافلے پر قبضہ کر لیا صفان بن امیہ اور دیگر محافظین کاروان کو بھاگنے کے سوا کوئی چارے کار نظر نہ آیا مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فراد بن حیان کو اور کہا جاتا ہے کہ مزید دو آدمیوں کو گرفتار کر لیا زروف اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کے اندر ایک لاکھ درہم تھا بطور غنیمت ہاتھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمس نکال کر مال قنیمت رسالے کے افراد پر تقسیم کر دیا اور فراد بن حیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر لیا بدر کے بعد قریش کے لیے سب سے علم انگیز واقعہ تھا جس سے ان کے قلق کو اشتراب اور غم ولم میں مزید اضافہ ہو گیا اب ان کے سامنے دو ہی راستے تھے یا تو اپنا کمر و غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں یا بھرپور جنگ کر کے اپنی عزت رفتار اور مجد گزشتہ کو واپس لائیں اور مسلمانوں کی قوت کو اس طرح توڑ دیں کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں قریش مکہ نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا چنانچہ اس واقعے کے بعد قریش کا جوش انتخاب کچھ اور بڑھ گیا اور اس نے مسلمانوں سے ٹکر لینے اور ان کے دیار میں گھس کر ان پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاری شروع کر دی اس طرح پچھلے واقعات کے علاوہ یہ واقعہ بھی مارے گئے کا خاص عامل ہے صلی اللہ موہم والا آلہ وسبی وسل اللہم صلی اللہ